رن میں کہتی رن میں پاتم میں راج ہے میں راج سر میں پپا کا تاج ہے س ہے عمران کاش ہےلب دران در آری سفا ہے ہے شیرو پرت تو شیر حق کا شیر ہے شمشیر شاہے شمشیر شاہے کر بلا چان ہے پہچان بل کے علی کا مان ہے کا مان بچپن سے لے کر آج تک شبیر پر قربان جاؤ آج نے لگاؤ کچھ کچھ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ دریا سے پیاسا آ گیا اباس بیٹا مرحبا بیٹا می لے ہی رہے گی سکینہ غم کرشق گئی ہے راضی ہے شاہے مکینہ تھی ادا حق کر دیا عباس بیٹا مرحبا نبی کے کٹ گئے ہائے بازو وہ تیرے آج سے ہنسی تک دی گا چونگا بازو کے اب یہ علم اب یہ علم تیرا ہوا جو تک تیرا شاد ماں کا وہی ہے عقیدہ روزہ ابن شیر خدا پر دلی کہتا ہے پہلے ادا کا اک ماں کی آتی ہے صدا عباس بیٹا مرحبا